توقلوا عليه ونعوذ بالله من سرور ينسينا ومن سياء بعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يجلب فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نصيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومقردنا من الظلماتنا النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله التمهي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الصياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تورضن عنهم اتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصتك كل البصر فتقعد ملوما محتورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قبيرا بصيرا صدق الله العظيم رب شرح صدري شدري ويسر لي أمري واحل العفجة من لساني يفطه طالي آهيني يا رب العالمين سورہ بنی اسرائیل میں جو بارہ احکامات سماجی احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ان میں سے چند ایک بار ہم گفتگو کر چکے ہیں رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں اور ذیل حاجت جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے قربہ حق کا ہو و دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اس کا حق دو پرانے حکیم میں فقیر اور مسکین دو الگ مدیں گنوائی گئیں ان صداقت الفقرائے صدقات تو کرا اور مساکین کے لیے یہ جی نو گنوائی گئی ان میں دو ہی ابتدائی فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کتن کوئی ذریعہ نہ ہو یا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ہے فقیر مسکین وہ ہے جس کا ذریعہ آمدنی تو ہو لیکن پوری نہ پڑتی اس کے وسائل اس کی ضروریات کا ساتھ نہ دیتے دیکھنے والا یہ کہہ کے کہ یہ کام بھی کرتا ہے اور اتنی تنخواہ بھی ہے اس کی لیکن دوسری طرف جو اس کے اخراجات ہیں جو اس کے حاجات ہیں ان کی طرف نگاہ نہ کرنا ان کے درمیان اگر کوئی بیلنس نہیں ہے تو فقیر وہ جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے مسکین وہ کہ جس کی آمدن تو ہے لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے جائز ضروریات کے لیے ناکافی ہے باقی ضروریات تو آدمی اپنی بڑھاتا ہی رہتا ہے تو رشتہ دار کو اس کا حق دو وہ تلپور با حق ہو اور یہ حق اس لیے کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گی اگر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے اور آپ کا کوئی عزیز ہے رشتہ دار ہے بچہ بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس رشتہ دار کی ذمہ داری ہے جس کے پاس پیسے پڑے ہوئے اگر وہ اس کی مدد کرے تو کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اسے کرنی چاہیے یہ اس کا حق ہے اسی طرح دیگر ضروریات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اسلام کے اندر جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی تکلیف ہے تو اسے وہ مومن اپنے دل میں اپنے گھر میں محسوس کرے اور کسی کا بچہ اگر بیمار ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اس کا بچہ بیمار ہے اور کسی کے اگر والدین بیمار ہیں تو وہ یوں سمجھے کہ میرے والدین بیمار ہیں اور جس طرح میں ان کی ان کے علاج کے لیے اور ان کے دوائیوں کے لیے کوشش کرتا اسی طرح اس آدمی کا بھی دل یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے ہر ڈاکٹر کو دیکھے اور ہر دوا کو دیکھے لیکن چونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کا دل کیا کہہ رہا ہوگا اور اگر اس وقت اگر میں اس کی مدد کروں گا تو اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کی بدولت میرے بچے کو کسی بہت بڑی بیماری سے بچا لے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے وہ کسی کا ہاتھ اس لیے کہا گا کہ صدقہ جو ہے بلا کو ٹال دیتا ہے تو وہ پیسے جو علاج میں لگنے تھے اگر آپ اس کے اس گریب کے بچے کی مدد نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے بچے کو بیماری لگ جائے تو وہ پیسہ بھی لگ جائے گا اور بچہ اذیت بھی کاٹے گا تو اس کے بدلے یہ اچھا نہیں ہے کہ پیسہ تو لگ جائے تمہارا بچہ اذیت سے بچ جائے اور تمہیں اجر بھی ہو تو جو صدقہ بھی آپ دیتے ہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کے یہاں سے مصیبت کو ہٹاتا ہے اسی لیے صدقہ مصیبت کے وقت دیا جاتا ہے ویسے بھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کیا مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کن صاحب کا قول ہے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کا قول ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تیرے پاس شام کا کھانا بچ گیا ہے تو یہ جان لے کہ تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا ہے وہ کسی کا حق ہے جو تیرے گھر بچ گیا ہے اور اب ڈھونڈ اور جا کر اسے پہنچا دیکھ کون تیرے محلے میں بھوکا ہے تو آٹے دل قربا حق کہ رشتے دار کا بھی حق ہے اور یہ زکات سے ماں سوا ہے زکات حق نہیں زکات تو آپ کی اس دولت کی میل کو چیل وہ اگر آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا استعمال آپ کی اپنی اولاد کے لیے بھی ناجائز ہے آپ کے اپنے کھانے کے لیے بھی وہ حرام ہے تو یہ تو ایک مجبوری ہے کہ آپ مال کی زکات نکالتے ہیں حق جس کو کہا گیا ہے وہ اس زکت نکالنے کے بعد جو پاک ہو جائے اس میں سے خرچ کرنا ہے آن سے کوئی ملتا یہ بات پاکیزہ میں سے خرچ کروں لیکن ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں دینے والی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں لگتی کہ بھائی میں کما کے کیوں دوں کسی کی مدد کیوں کروں یہ چیز عام طور پہ جب تک ایمان اندر نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں دوں میں اس کیوں کا جواب ہی ایمان ہی دیتا ہے اس کے علاوہ لاجیکل اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا وہ تو پھر وہی معاشرہ بن جاتا ہے یورپ کے اندر ہے کچھ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ رات کو سوتے ہیں کارٹون کے گدے جو ہے وہ بچا کر اور کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی جاگیروں میں رہتے ہیں اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہو گئی ہے اسلام کے اندر اس وقت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ نظر آتا ہے یہ تفاوت کہ ایک طرف غریب کی بچی جو ہے وہ چند ہزار روپے کی خاطر گوڑی ہو رہی ہے اور ایک طرف امیر کے بچی کو جو بہنس ملتی ہے جہیز کے اندر اس کو بھی سونے کے کڑے پہنائے گئے ہیں یہ فرق ہمارے یہاں ہے لیکن اسلام کے اندر نہیں ہمیں بھی یہ بیماری ان کے یہاں سے لگی وابنس سبیل مسافر کسی زمانے میں جب مسافر سفر کیا کرتا تھا تو اسے ابن سبھی رستے کا بیٹا کہا جاتا تھا ایک بستی یا پھر دوسری بستی اس کے دو چار سو کلو میٹر کے بعد جا کے آتی تھی اگر ایک بستی والے اس کی مہمان نوازی نہ کرے نہ کھلائیں تو ہوٹل کوئی نہیں ہوا کرتے تو नहीं نہیں ہوتا تھا ہوٹل کہ چلیے آپ نے نہیں کھلایا اس نے ہوٹل سے کھا لیا ایسی بات نہیں ہوتی تھی بستی والوں کو لازا کہا گیا کہ یہ حق ہے مسافر کہ تم اس کی مدد کرو تم اس کو پھیلاؤ بھی اگر سواری اس کا گھوڑا رستے میں مر گیا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو اس کے لیے سارے گاؤں والے جو ہے وہ چندہ ڈال کے اسے گھوڑا لے کے بھی چاہے وہ اپنا سفر جاری رکھے تو اسلام جو ان چیزوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھتا ہے اور اس قسم کی ضروریات کے لیے تو آپ اندازہ کریں کہ نظام کی حیثیت سے وہ کتنا ہمدرد ہو باقی دنیا میں جو بھی قانون بناتا ہے نظام بناتا ہے اپنے لیے بناتا ہے جاگیردار طبقہ جب بھی قانون بنائے گا تو اپنی جاگیروں کی حفاظت کے لیے بنائے گا ٹیکس لگائے گا تو دوسروں پر لگائے گا رات پر کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیتے سرمایہ دار جب بھی قانون بنائے گا اپنے دفاع کے لیے بنائے گا ہائر اینڈ فائر صبح رکھو شام کو چھٹی دے دو نکال دو کوئی پوچھنے والا نہیں کمسٹ ہے اس کے بالکل خلاف اس سے ایک اشتہار لے کر انہوں نے جگہ جو, جو قوانین بنائے وہ ٹوٹلی سرمایہ داری کے خلاف تو ہر طبقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جائے جو اس کے خلاف اور ہر وہ قانون پاس ہو جائے دوسروں کے خلاف غیر متعصب نظام صرف اللہ کا نظام وہ کسی طبقے کا خدا نہیں کسی ایک طبقے کا رب نہیں سارے بندے وہانا رب تو خود اور میں تمہارا رب ہوں میری بندگی وہ صحیح انصاف کے ساتھ تول کرتے تھے جذبات سے بالاتر ہو تو آپ قربا حکا مسکین ولا تو بس در تبدیر آ ورنہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکمت کے پہلے دوا بتلائی یا پھر بیماری بتلائی اگر یہ پیسہ تم خرچ نہیں کرو گے غریب اور ابا کو نہیں دو گے انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرو گے تو نتیجے میں تمہیں تبزیل کی بیماری لگ جائے اور تبزیل کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ دیتے رہو اس لیے کہ پیسہ اپنی نمائش مانگتا ہے وہ جڑتا ہے تو کہتا ہے کہ محلے والوں کو پتا چلے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے اور پھر بچے کی سالگرہ یوں ہوتی ہے جیسے کسی کے جہاں شادی ہوا کرتی ختنے یوں ہوتے ہیں جیسے کسی کے جہاں شادی ہوا کرتی ختموں پہ جو ہے وہ لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے بچے اور سالگرہ پہ خرچہ ہو جاتا ہے کسی کے پاس شادی پہ کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سالگرہ پہ جو ہے وہ لاکھوں لوٹا دیے جاتے تب زیر کی بیماری لگ گئی ہے کسی کو پتا چلے کہ یہ امیر کا بیٹا ہے ورنہ ساتھ والے کے بیٹے اور تیرے بیٹے میں کیا فرق رہ گیا یہ اپنی نمائش مانگتی دولت کہیں روکے گی آپ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ بلڈ ڈونیٹ کریں آپ خون دیں بلڈ بینک کے اندر اللہ نے آپ کے بدن کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے وہ خون پیدا کرتا ہے ایک خاص مقدار پہ لیول پہ برقرار رکھتا اسے آپ نکال لیں گے تو نیا تازہ بن جائے گا جیسے کنویں کی مثال ہے کنویں کا ایک لیول ہے قدرت نے مقرر کیا آپ پانی نہیں نکالیں گے تو کبھی بھی وہ ابل کر باہر نہیں نکلے گا اپنی سطح پر رہے گا آپ نکالیں گے تو صاف پانی آ جائے گا اور جن کنو سے پانی نکلتا رہتا ان کا پانی صحت مند بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے اور جن کا یہاں سے پانی نہیں نکلتا لیول وہی رہتا ہے کمی بیشی نہیں ہوتی لیکن پانی خراب ہو جاتا ہے مزر ہو جاتا ہے یہ اور خون کا بھی ہے پچھوے لگوانا سنت یہ پنڈلوں کے اوپر ہلکے ہلکے نشان مار کے اس طرح کے تو خون نکلوایا جاتا تھا جس زمانے میں خون لینے کا جوہاں وہ کوئی نظام موجود نہیں تھا بلڈ ڈونیشن نہیں ہوتی جی خون لگتا نہیں تھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھوے لگوائے ہیں اپنا وہ سرپلس خون نکالنے کے لیے تاکہ نیا خون پیدا ہو تو دولت جو سرپلس ہے آپ کے پاس یہ سمجھ لیں کہ میری بیماری ہے شیطان کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے گھر میں ٹائم بم لگا دیا ہے شیطان نے کبھی نہ کبھی وہ پھٹے گا آپ سے نہیں پھٹے گا آپ کی اولاد سے پھٹ جائے پتر پتھر جوا کھیلنا شروع کر دے سٹا بازی شروع کر دے شرابی بن جائے گا ان جگہوں پر جا کے اسے خرچے گا جہاں آپ نے کمایا ہوا تو کبھی نہ خرچے لہذا یہ بیماری اپنے ہوتے ہوئے ایک حد کے اندر رکھ اسے اس کی مخصوص مدوں میں خرچ کرتے رہو تاکہ یہ بیماری نہ بنے تبذیر والا تو مزدور جائز جگہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ ناجائز جگہ لازم خرچ ہوگی اس لیے شیطان بھی انسان کو عرض دیتا ہے انسان کے ساتھ اپنا نفس بھی لگا ہوا ہے اور پھر اس شیتان اور نفس دونوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے تو تکون مکمل ہو جاتی سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے نفس برائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے پیسہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا غریب آدمی ہے برائی کرنا بھی چاہے تو جیب کی طرف دیکھتا ہے تو نہیں کر سکتا وہ بھی اپنے بچے کی سالگیرہ دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ گھر کا خرچہ ہی نہیں چلتا سالگرہ ملتوی ہو جاتی آپ کے پاس پیسہ ہے بچے کی سالگرہ کرنی ہے کیونکہ جو بچہ مر رہا ہے وہ پیسے کے علاج کے لیے دے دو اللہ تیرے بچے کو صحیح دے خوشاف تھے ان کے گھر بچہ اللہ نے بڑے ہفتے کے بعد دیا سالگرہ کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے سالگرہ کے لیے وہ بلب وغیرہ سجائے ہوئے تھے بتیاں لگائی ہوئی تھیں دھوم دڑکا تھا بچہ مر گیا اسی دن سارا کچھ لگا ہوا تھا کیک ویک کھانے وانے سب کچھ تھے ایک فقیر آ گیا کہ اللہ کے نام پر کچھ تو ان کا بابا سارے اٹھا کے گئے ان کا کیا بات ماحول بڑا افسردہ ہے مگر یہ بتیاں لگی ہوئی ہیں کھانے ہیں زرک برق لباس پہنے ہوئے مگر سارے رمگین ہو بات نے کہا جی یہ بچے کی سالگرہ کے لیے کیا تھا بچہ ہمارا مر گیا اس نے کہا اس میں تو زیادہ خوشی منانے کی بات ہے پکڑے اس بابے کا دماغ خراب ہے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہے اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو رہا تھا تم خوشیاں منا رہے تھے آج تو بک گئی ہے زیادہ خوشیاں مناؤ اسی لیے خوشی مناتے تھے نا کہ ایک سال اس کی زندگی کا کم ہوا ہے سال کی کا نام ہے ایک سال کم ہو گیا ہے تو آج تو ختم ہی ہو گئی اب بابا آج تو زیادہ خوشی کرنی چاہیے تھی تمہیں بیو تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا جس کے لیے سے عمر دی جی گئی اس کے لیے ہم اسے کتنا تیار کر رہے ہیں پھر آدمی بہانے ڈھونڈتا ہے گیٹ ٹو کبھی دین کے نام پر یہ آج فلاں ورد کرانا ہے آج فلاں کرانا ہے آج کونڈے بھرنے آج عورتیں کٹھی ہوئی ہیں یہ سارے پیسے کے کھیل ہیں کبھی دین کے نام پر تبزیر کبھی دنیا کے نام پر تبدیل ہے یہ ساری تبزیر جب اصل دین آیا تھا تو وہاں تو یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ دس آدمی ایک کھجور پر روزہ رکھا کرتے تھے لے دے دے کے چوستے पानी का پانی کا लेते بھر لیتے تھے ایک گلاس پانی پیجیے کام ہو گیا تو اگر پیسے کا جائز استعمال نہیں کرو گے اس کا حق ادا نہیں کرو گے غریبوں کی مدد نہیں کرو گے حاجت مندوں کی مدد کو نہیں پہنچو گے تو یہ تیرے گھر میں بیماری پل رہی ہے تجھے لگے یا تیرے بچوں کو لگے یہ سرپلس پیسہ جو ہے یہ فساد کا موجب بنے گا لہذا سے جڑنے مت ہوئے خاص لیول رکھو اللہ تعالی نے جو ایک سنت مقرر کی ہوئی بستیاں تباہ کرنے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے اردنا انہوں نے کریا تھا جب ہم کسی کریا کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں امرنا مترافیہ تو ہم اس کے اندر جو پیٹ بھرے لوگ ہوتے ہیں امرنا مترافیہ تو پھٹا فو سیا اس میں فسک کرتے ہیں یہ نیو ایئر لائٹ یہی مناتے ہیں یہ مترافیہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے گریب آدمی تو بجلی کا بل دے ٹیلیفون کا بل دے بچے کے اسکول کی کتابیں فیسیں اپنے کپڑے اس کی تو دوڑ لگی ہے اور رات کو بارہ بجے کام سے واپس آتا ہے نیو ایئر نائٹ نہیں مناتے وہ یہ مناتے جن کے پاس ناجائز پیسہ آتا ہے ایزی کم ایزی گو راتوں رات, رات انڈر ہینڈ اند سودے ہوتے ہیں ٹھیکے ہوتے ہیں رشوتیں دی جاتی ہیں راتوں رات کروڑ رات قرور جو کروڑوں جو ہیں وہ اربوں میں تبدیل ہو جاتی امرنا نامترافی ہے ففا سا فحق ہے القول تو وہ برائی جو ہے وہ اس لیول کو پہنچ جاتی ہے جب کینسر کی گلٹی پھٹ جاتی اس لیے کہ جب تک کوئی گناہ انفرادی رہتا ہے اس بستی پر عذاب نہیں آتا جب تک وہ عام نہ ہو جائے جب گناہ فیشن بن جائے بستی میں پھیل جائے تو وہ معاشرہ پھر مار دیا جاتا ہے تلف کر دیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کرے تاکہ جراثیم جو ہے بیکٹیریا دوسرے پودے کو نہ لگے اللہ تعالی اس بستی کو تلف کر دے پدم مرنا تدمی پھر ہم اس کو تباہ برباد کرتے تھے تو یہ پیٹ بھرے لوگ یہ موجد ہوتے ہیں کسی برائی کے دیکھا دیکھی ایک آدمی کے پاس چار پیسے آ گئے اب وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پھر ادار سدھار لے کر بھی وہی کچھ کرتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہوتے اس لیے کہ اس کے بغیر سابت نہیں ہوتا کہ یہ بھی پیسے والا ہے اور ہم دبئی والوں کو یہ مرض لگا جائے. پاکستان کے کرپٹ لوگ رشوت خور سمگلر جو پرائیاں کرتے ہیں ہم غریب لوگ جو پردیش کاٹ رہے ہیں ہم ادھار سدھار یہاں سے بھی لے کر وہاں سے لے کر وہ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں بڑا ہونے کے ہم بڑے نہیں ہیں ہم امیر کوئی نہیں ہیں. ہمیں ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جسے ہمارے علاقے میں پہلا کہتے ہیں گائے ہوتی ہے نا گائے یا بھینس اس کو بیماری ہوتی ہے اس کے تھن میں دودھ کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ پھول جاتا ہے بغیر یوں پتہ چلتا کہ بڑا دودھ ہے اس گائے کا یا بھینس کا پران طور پہ پر ویپاری دھوکے کے طور پر اسے بیچ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا اردو میں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں یا اردو والوں کے علاقوں میں بھی لگتی ہے گائے لیکن ہمارے یہاں یعنی اس بیماری کو کہتے ہیں کہ گائے کو پھیلا ہوا ہوا ہے اندر دودھ چٹان بھی نہیں ہوتا باہر پتا چلتا دس کلو دودھ ہے ہمیں پیلے کی بیماری لگی ہوئی یہاں سے بھی کر لیتے ہیں وہاں سے بھی کر بازار یوں بتاتے ہیں ہم سے بڑے امیر ہیں دو مہینے کی چھٹی ہوتی ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں پیسے خرچہ مک جاتے لیکن چھوٹ کے بڑا ہوتا ہے دوستی کا سوٹ لگا ہوتا ہے پاکستان والے جو سمجھتے ہیں کہ وہاں پتوں کے ساتھ پیسے لگتے ہیں。یہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ قیمت پوچھنا اپنی تو ہی سمیتے. اتنے کلو فلاں ڈال دو اتنے درجن فلاں چیز ڈال دو پانچ کلو یہ گوشت دے دو وہاں جو غریب دیکھتا کہتا بھائی کے اندر بڑی انی مچی ہوئی ہے ایسا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا غریب اور پس جاتا ہے وہ جب قیمت پوچھتا کہ جی, کس طرح کلو ہے تو وہ سے دیکھتا ہے آیا کہاں سے وہ کہتا بھائی آٹھ آنے سستے کر دو وہ سنتا نہیں اس کی بات سے پتا ہے ابھی دبئی والا ہے پلوا کے لے جائیں اسے کیا ضرورت ہے کرنے کی قیمت کم تو وہ فیشن کے طور پر ایجاد کرتے کرتے اور ہم وہ تو بہانہ ڈھونڈتے نا ابا اب مر جائے تو بھی بانٹتے ہیں وہ تاکہ پتہ چلے کسی امیر کا پیو مرا ہے اب ہمیں بھی جناب علی پھر ابا مار جائے تو جلیبی بانٹنی پڑتی ہے دھار لے کر ہی کیوں نہ بانٹے ہے تو ہم بھی دبئی والے ہم کہتے ہیں پیسہ تو آتا ہی رہے گا بس عزت بچ جانی چاہیے یہ عزت نہیں ہے یہ مار کا بیماری ہے عزت اس میں نہیں ہے عزت اللہ کے دین میں ہے اللہ رسول کے احکامات کے اندر ہے فرم العزت اللہ فرمایا توری دوں عزت ان کے سباہ میں عزت ڈھونڈتے ہوئے عزت اللہ جمی عزت ہے ساری تو اللہ کے پاس اسے کٹ کر عزت دوں ٹوٹی عزتیں پارٹیفکچر تو پھر تبذیر کی بیماری لگ جائے گی تمہیں اگر حق ادا نہیں کرو گے ان کا حق دو اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہارے پیسے میں ان کا حق رکھا حق سمجھ کر دو یہ الگ بات ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا تمہیں مل جائے گا ایک وہ بینک ہے جس میں تم نے جمع کرایا ہوا ہے وہ بینک تمہیں قبر میں نہیں دے گا ایک وہ بینک ہے جس میں جمع کراتے وہ تمہیں قبر میں بھی دے گا حشر میں بھی دے گا اس کی برانچ وہاں پر ہے اور کسی بینک کی کوئی برانچ حشر کے اندر نہیں وہاں مولا ہی ہے ایک ہی بینک کی برانچ ہوگی اللہ کے پاس جمع کرایا ہوگا تو وہاں ملے باقی سب کچھ یہی چھوڑ جاؤ واچ ابزر تبزیرہ ان نل مبزرین اقانفان شیاقین <الشیعطين> یہ مبذرین جو ہوتے ہیں تبدیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تبذیر اسراف ہوتا ہے کہ جائز ضرورت میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کا نام ہے اسراف تبذیر وہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ایک دو چیزیں یاد کر لیں خواہ مخ کا خرچہ پیدا کر لیں بھائی ختنے کرنے ہیں اس پہ بینڈ بازی کی کیا ضرورت ہے اس پہ گروڑیاں بھرنے کی کیا ضرورت ہے اس پہ پوری برادری کی دعوت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک نئی چیز نکال یہ ہے تقدیب شادی ایک ضرورت ہے اس پہ اگر زیادہ خرچہ کرے گا تو یہ شراب نئی نئی چیزیں نکال پیسہ خرچنے کے بانے ڈھونڈنا یہ کیوں ہیں شیطان کیا کرتا ہے انسان کو اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے یہ اس کا مشن ہے لا شکری پر آمادہ کرتا ہے چیلنج دیا اس نے اللہ کو الا جب اکثر احمری تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا نہ شکری پر آمادہ کرتا بغاوت پر آمادہ کرتا اب یہ خوانش یاتیم کیوں ہو گئے اس لیے کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں اسلام کے خلاف اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں ایک صاحب ہے اس کے یہاں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کمکمے تم لگے ہوئے ہیں بازی ہو رہی ہے مہمانوں سے اویلی بھری ہوئی ہے اور پھر جہیز اس نے پورا بکھیر کے رکھا ہوا ایک ہے ایک اور ہر ایک کو پتا کہ کتنے تولے نہیں کتنے کلو سونا ڈال رہے ہیں وہ کس لیے رکھا ہے لوگ دیکھیں اور جلیں حسد کریں اس لیے دکھایا جا رہا ہے ورنہ بیٹی کو دے رہے پا بھی دے سکتے ہو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پھل لاتے ہو یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پھل لاتے ہیں تو پڑوسی کے گھر بھی دے دو کتنے لے کر آؤ اور اگر نہیں تو چھلکے چھپا کر پھینکو اس ہاتھ والے کا بچہ ضد نہ کرے اس کا باپ نہیں پلا سکتا اسے اجیت میں مت ڈالو یا اس کے گھر میں دیکھ وہ بچوں کی ضد پوری کرے نہیں تو چھلکے چھپا کر فیکو اس کے بچے سے مجبور نہ کریں ایسا نہ ہو کہ محبت کے تو مجبور ہو کر وہ رشوت لے لے تمہارے آموں کی وجہ سے وہ رشوت میں نہ پھنستے اور ہانڈی پکا تو فرمایا پانی زیادہ کر دو پڑوسی کو کا حق بھی زکار دے ہانڈی کی زکاط اسلام تو یہ کہتے چھپا کر دیں نہیں دے سکتے لیکن چھپا کر دیں تو فائدہ دے. پھر کون مانے گا یہ چودھری صاحب کی بیٹی ہے تو ضروری ہے کہ دگنا چگنا کر کے دکھایا جائے اب اسی گھر کے اندر ایک ڈرائیور ہے اس کی چار بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی اسے صرف بیس تیس ہزار روپیہ اگر اس میں سے مل جائے تو اس کی بچیاں بیائی جاتی ہیں لیکن جب وہ یہ تفاقت تفاوت دیکھتا ہے صاف اسمگلر بھی ہیں میں تحجد بھی ساتھ پڑھتا میری بچیاں جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہیں جن کو کام کرتا ہوں ان کو دیکھے کے رات کو نیند نہیں آتی اور ان کے ساتھ یہ حال ہے یہ خدا سنتا ہے دیکھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بہاوت پر مادہ ہو جاتا ہے وہ بندہ انسان ہے نا پھر وہ کہتا کہ کوئی نماز شخص کوئی نہیں دنیا میں کوئی عدل نہیں کوئی انسان کسی کے ایمان کا جو ہے وہ چھل توڑا ہے اس کے حسد نہیں تمزیر نہیں دکھا دکھا کے دیتا ہے تو شیطان کا بھائی ہو گیا بغاوت پر امادہ کر دی ان سیتان حسان علیہ ربی کپورہ شیطان اپنے رب کا بڑا نہ تھا تو نعمت کا صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے تو یہ ناشکری شکری ہوتی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت وہ صحت ہے سماعت ہے بسارت ہے پیسہ ہے گھر ہے صلاحیتیں ہیں ان کا مثبت استعمال یہ شکر ہے لائن شکر تم لازی دن کو لائن کفر تم ان آزادی نہ شدید تمہارے رب نے یہ بات اعلانیاں کہہ دی ہے رب اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دے دوں گا نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ میری گرفت بڑی سخت ان میں سے رب ہی کپورہ نہ شکر تھا وہ اپنے رب کا اور دولت کا ناجائز استعمال غیر جگہ پر اس کا استعمال جہاں اس کا محل نہ ہو یہ نہ شکری میں آتا ہے یہ نہیں کہ میری مرضی میری دولت ہے میں جہاں چاہوں استعمال کروں یہ تیری نہیں ہے للہ ما فی اللہ کی ہے اس نے حد مقرر کی یہی بات حضرت شعیب جب اپنی قوم کو کہتے تھے تو وہ کہتے تھے یا شہد وہ مانس کا سیرا مما کا مما کا اے شاہیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ما کا ہے اسی سے بنا سکتا کسی چیز کو سمجھنا میں ہمیں سمجھ نہیں لگتی پیسہ ہمارا ہو مرضی اللہ کی چلے یہ کہ جی اللہ منع کرتا ہے یہاں سنبھال نہ کرو میرا پیسہ میرا دل کرتا ہے پیسہ ہوتا کس لیے لوگ کیا کہتے کہتے جی پیسہ ہوتا کس لیے اگر یہ بھی نہ کریں للے تو للے بھی نہ کریں تو پیسہ ہوتا کس لیے روٹی سوکی کھانیاں پھر تو یہ بھی کھا رہے تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی نا فی ہم والے نا ماں فی ہم والنا اپنے مانوں میں ہم ماں نشاہ اپنی مرضی نہ کرے وہ کرے ماں شاہ اللہ جو اللہ چاہتا ہے قارون بھی یہ کہتا ہے انو سی تو علم میں نے اپنی تکنیک سے کمایا اپنے علم سے کمایا ہے اے اندر سے ہم کیے آپ نے اے چلوا چلوانے لوگوں کو گرمی لگ رہی تو آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی کچھ حدیں بھی مقرر کی ہیں کہ یہاں یہاں اس کو استعمال کرنا ہے یہاں استعمال نہیں کرنا اب اگر مومن یہ سمجھتا میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آگے چلنے سے پہلے اس چیز کا ورد کرنے کے لیے لہما فیسم آواز و ما فلر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تیرا کچھ نہیں ہے یہ درد کامیاب ہو گیا چلا کامیاب ہو گیا تیرا دل ٹک گیا تیرا ایمان ٹک گیا تو اگلی منگلیں آسان ہو جائیں گی اگر کسی ایک چیز پر بھی تیرا دعوی برقرار رہا تو کتا کنویں کے اندر ہی ہے ابھی ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا اور میں نے مثال بھی دی تھی کہ اللہ کا حکم اگر تیرے بدن کے ایک بال پر نہ چلے تو باقی پورا بدن بھی نجس غسل میں یہی ہے نا ایک بال غسل کے اندر رہ جائے سوکا اس تک پانی نہ پہنچے تو ایک بال اللہ کے حکم سے باہر رہ جاتا ہے پورا بدن نجس رہتا ہے ایک بال باہر ہو پورے بدن کے مقابلے میں کیا ریشو بنتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن تیرے بدن کا ایک بال اگر باہر رہ گیا نا تو اللہ کو باقی پورا بدن قبول نہیں ہے سارے کا سارا پلیز ہے جس تک پانی پہنچا وہ بھی پلیز اور میں نے آپ کو شیئر سنایا تھا میاں محمد صاحب کا یہ اسی کی تشریح تھی کہ جبی دا ہکوال گئی دا غسلو رہے گا سکا اس سے حال رہے گا جلبی غسل نہ جائے سکا تیری آنکھ باہر رہ گئے تو پاک ہو جائے گا جنت میں چلا جائے گا کان باہر رہ گئے تو جنت میں چلا جائے گا خود خود اس سل میں کاپ تھا پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اسلام میں دا پورے کے پورے پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں جو لوگ پہلے شامل ہوئے اس بات کو سمجھیں گے نہیں جب تک کچھ بات کو نہ سمجھے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے یہ آنکھ بھی تیری نہیں ہے یہ کان بھی تیرا نہیں ہے یہ دل بھی تیرا نہیں ہے پن لا ون بارا ول فوائد کل لوٹا اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا میرا ہوتا تو سوال کیوں ہوتا میرا ہوتا تو کوئی مجھے کیوں کہتا کلو نہیں نہ یادو میں نسارے تو کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا لیا کرے جب نا میڈم کو دیکھیں کیوں اس کا مطلب ہے جو حکم دے رہا ہے یہ اسی کا ہے نا تو اسی طرح یہ مال بھی تیرا نہیں ہے اگر لے کر آیا تھا یا کہتا جی میرے باپ کا جب میں پیدا ہوا تو میرا باپ جو ہے وہ ارب پتی تھا تو تیرا باپ کوئی چیک لے کر ساتھ آیا تھا کوئی سونے کی ڈلی لے کر آیا تھا ساتھ ننگا آیا تھا ننگا چلا جائے گا دس سال نہ لے کر آیا نہ لے کر جاتا پھر اس کا کیا ہے لے کر کیوں نہیں ہے تین لوگوں کی بنیاد نہیں چھوڑتے بدن پر نہ اترے تو کر نکال لیتے بدن پر نہیں رہتے تیری تو دقت یہ ہے ساری تیرا تیرا تو وہ کفن بھی نہیں وہ بھی کسی کی مہربانی ہے تمہیں ڈال دے تو ڈال دے کتنے کو نہیں بھی نصیب ہوتا ہے جو پچاسی آدمی مارے گئے سارے کفن میں گئے ایک ایک بوری کے اندر پتہ نہیں کتنے ڈال کے دفن کرتے یہ تو حال ہے تیرا اس لیے کہتے ہیں مات بھر کا کفن میں چک ان کا بھی کوئی پتہ نہیں تو میری دولت میری مرضی میں جہاں چاہوں نہیں رب کی دولت ہے رب کی مرضی گرا نف کہنا یہاں خرچ کر تو کہ نہیں بھائی مالک اجازت نہیں دے اس کی بجائے جب تو تہے گا نا یہ دولت یہی پیسہ میں کسی اور غریب کو دپی سال گرا کرنی ہے چار ہزار پانچ دار دار کا خرچہ ہے اس میں پھر لاؤ لو بھی ہوتا ہے مکس گیدرنگ بھی ہوتا ہے وہ بچے کی سال نہیں ہوتی پتا چلتا ہے، بچوں کی ماںؤں کی سالگرہ ہے بہترین فوٹ اس کے لیے اسپیشل چلوائے جاتے مکس گیدرنگ ہوتی ہے دانا بجانا ہوتا ہے آٹھ دس ہزار کا خرچہ ہے کسی غریب کا بچہ سکول سے اٹھ گیا ہے فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے میں کسی کے بچوں کی فیس دے دیتا ہوں جیسے وہی بیوی کہے گی توبہ، بالکل نہیں کریں گے یہ کام پھر سارے خرچے سامنے آ جائیں گے ابھی یہ بھی کرنا ہے ابھی یہ بھی کرنا ہے تو دولت اللہ نے تمہیں دی ہے یہ امتحان ہے جن کر دی ہے گن کر دو یہ امتحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین تیرے پاؤں نہیں چھوڑے گی حالانکہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس پر پاؤں ٹکے گا نہیں اتنی گرم ہوگی اور ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہاں خرچہ جائز, جائز کا پارا ہے جائز خرچہ مطلب جواب اس سوال کا دے کر جانا پڑے گا عبد الرحمان رضی اللہ ضلع پھیلانے پر حضور فرماتے ہیں تم میری امت کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو لیکن اتنا لمبا حساب ہوگا تیرا کہ جب جنت کے لیے تمہیں کہا جائے گا کہ جاؤ تو ٹانگوں پہ چل کے نہیں جا سکو گے کے بل بلک کے جنت میں جاؤ گے ٹانگے جواب دے دیں گے حالانکہ جام کم آیا جائز ہے لیکن اکاؤنٹ تو کرنا ہے نا حساب کی جہاز میں دینا ہے نا ایک ایک پیسے کا حساب چھت چکا پھر تیرا کیسا ہے کتنے گن کر دیے گن کر وہ لے گا ایک ایک چیز کا حساب دینا تو یہ چیز اگر مان لی جائے اللہ کا دعوی مان لیا جائے اپنے اوپر اپنی دولت کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر یہ بھی اللہ کا مال ہے ساری منزے آسان ہو جاتی ہیں پھر تو جس طرف جس جگہ رب کہتا ہے آدمی اس جگہ استعمال کرتا مسئلہ وہاں بنتا جب انسان خود بھی قابض پوجتا میری ہے یہ ہے اصل بیماری کی جڑ اور جب تک یہاں اللہ کا قبضہ نہ مانا جائے اس پر یہ کلمے کی جو لا ہے نا لا الہ یہ کلمے کی لا جب تک اس لا کے پیشے کے ساتھ ہر جگہ اپنا قبضہ ختم نہیں نہ کرو گے تب تک وہ کلمہ نہیں بنے گا کہ جو پڑھ کے تم جنت میں جاؤ قبضہ رکھو اور عبداللہ اللہ ابن کی طرح لاہتے رہو محمد رسول اللہ کہتے رہو تو اللہ کہتے وَلا منافطین اللہ اسلام کے اندر سچائی ہونی چاہیے ولازیرہ قانو اخوان شیاتی ان چیزوں کو لے کر ان احکامات کو لے کر اسلامی ریاست کے اندر قوانین بنے عمر فاروق ضلع کے دور میں باقاعدہ کوالیفیکیشن ہوئی اور اس میں تبزیر پر پابندی لگی باقاعدہ فوجداری جرم گنا گیا اپنے پیسے کا ناجائز استعمال چھو بازی کسی جگہ بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا باقاعدہ فوجداری جرم کردانا گیا وَإِنَّا من رب کا فک اللہ <نَحْسُورًا> ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کسی نے سوال کر دیا تو آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں تو اچھے طریقے سے جواب دیں آپ آپ ان سے کہیں کہ دعا کریں گے جی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ آسان کرے تو میں ان اللہ آپ کی مدد کروں اس کی دعا آپ لے لیں مدد نہیں کر سکتی اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں تمہارے لیے تم آتا ہوں اس لیے کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے آج کل انا کو بڑی سیز لگتی ہے مطلب ہے تم تسلیم کر لو گے اس کے سامنے کہ تم غریب ہو ابھی تو تم نے ٹور بنائی ہے بڑی مشکل سے بچی بھی ہے اس طرح بیا کے اور یہ فلاں کا للّے تلے کر کے ابھی ابھی تو تمہاری داغ بیٹھ رہی ہے اور ابھی تم ظاہر کر دو گے جیسے آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں پھر بعد میں تکلیف دیتی اگر آپ کی اپنی مالی حالت اتنی نہیں جتنی آپ ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو پوچھ تو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ملے ہیں لیکن اندر حالت وہ پیلے والی بیماری لگی ہوئی ہے تو پھر غریب آپ کو دیکھ کے آ جائے سوال کرنے جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مچھیاں بھی آتی کیمتیاں بھی آتی شاد کی مچھیاں بھی آتی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ خود یہاں سے قرضہ لے کے گئے ہو اب آپ کو یہ بات کہتے ہوئے کہ بھائی دعا کرو اللہ میرا ہاتھ آسان کرے تو میں انشاءاللہ مدد کروں گا آپ کا بنا بنایا وہ جو آپ نے محل بنایا تھا چوداہٹ کا سارا گر جائے گا اس کا مدد ہے تم تسلیم کر دو گے کہ تم غریب تم بھی غریب آدمی ہو پھر تم اس کو تڑ کے جواب دیتے ہو میں تمہارے لیے تم آتا ہوں اس کی بجائے تم سیدھی بات کرو اللہ کو آسان طریقے کی جو اگلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ لو کہ جیب میں جائے ہی نہ پھٹے پرانے کپڑے پہنو کہ کوئی تمہیں زکات دینے کے لیے آ جائے یہ حالت بھی نہ امامو رفا رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگ ملنے آئے کوئی مسئلہ پوچھنے تھا انہوں نے اٹھ کے چلے گئے تو ان میں سے جو غریب نظر آ رہا تھا بڑے پھٹے حال تو انہوں نے اس کا ہاتھ دبا کے بٹھا لیا باقی لوگ جب باہر نکل گئے تو انہوں نے امیر آدمی تھے امام نفار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے پیسے کچھ نکال کچھ کو دیے آپ نے کہا کہ ذرا اچھے سے کپڑے لے لو اپنے لے استعمال کرو اس نے کہا جی میں تو پیسے والا ٹھیک ٹھاک میری حالت ٹھیک ٹھاک تو آپ نے فرمایا کہ اس حالت کا اظہار کوئی ریفلیکشن تمہارے حال پر بھی ہونی چاہیے میں تو رب کا اللہ نے کرم کیا تو اس کی کوئی نہ کوئی چمک آنی چاہیے تمہارے اوپر یہ بھی کیا حالت ہوئی کہ لوگ زکات دینے کے لیے جو ہے وہ دورتے دوڑتے تو یہ حالت بھی نہ ہو لیکن وہ حالت بھی نہ ہو کہ لی زکا تو لیکن ٹرن آؤٹ جیسے ہمارے کہتے ہیں ہم پٹواری میں ٹرن آؤٹ وہ ایسے پتا چلے گا جناب یہ تو ملے نہیں رات میں نہیں رہا جسے ہمارے یہاں کا پتہ نہ چلے کہ جناب بالکل ہی گلاس ہو گیا کوریا کی معیشت کر وہی کپڑا پہنو وہی حالت رکھو اپنے اور انسانوں میں سے سمجھو اپنے آپ بہرحال نہ تو ہاتھ بالکل گردن کے ساتھ باندھ و لا پل بخ اور نہ اسے بالکل پیشاب ہے وہ اللہ کی راہ میں سونے کا انڈا دینا چاہتے تھے انڈے کے برابر سونا تھا ان کے پاس تو وہ خرچ کرنا چاہتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دفعہ ان سے رہنے دو تم اسے استعمال کرو اور وہ کس میں سے کچھ تھوڑا سا دے دو مگر جب بہت اصرار کیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انڈا لے کے پھر غصے سے مارا کی طرف ہوا فرمایا پہلے تم اللہ کی راہ میں سونے کے انڈر دیتے پھرتے ہو اور بعد میں خود پھر مانگتے پھر تب ضرورت پڑتی ہے تو اپنی ضرورت کا رکھو ہے. اور سرپلس جو ہے وہ تم دے تو نہ تو کل کل بس وہ پورے کا پورا کھول دو کہ خود تمہارے اپنے بچے بھوکے رہے اور کل کل تم جب چلے جاؤ تو پتا چلے یہ وہ ساتھ ہیں جو فلاں کو لاکھوں دیا کرتے تھے مگر اپنے بچے ان کے زکات لے رہے ہیں انہوں نے فرمایا تم اپنے بچے امیر چھوڑ کے مرو یہ بہتر ایسے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کے مرو اپنے بچوں کی کفالت کی خیال رکھ کے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے سرپراز جو ہے اس سے ضرورت مندوں میں خرچ کرنا بولایا تب سفا کل بخود ملوم مستورہ پھر تو بیٹھا رہے گا ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو بعد میں جب خود ضرورت پڑ گئی تو ایسی کہ جس کا پہلے سے آپ نے حساب نہیں لگایا تو اب آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے جو ہی ملامت کریں گے اور پچھتائیں گے اس دیے ہوئے پر گزایا ہو جائے. لیکن اسلام کی حکمت اتنا دے کہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے اس لیے کہ دیکھ جب پچھتاؤ گے پچھتاوا گناہ پر آئے تو گناہ صاف ہو جاتا ہے نیکی پر آئے تو نیکی صاف ہو جاتا ہے. پھر ملامت کرو فتح کو جا ملوماً اور پھر حسرت کرتے پھرو پھر لوگوں سے مانگتے پھرو کہ جب ہمارے پاس ہم تو لوگوں کو دیتے رہے لوگ ہمیں نہیں دے رہے تو تو خود ہی اپنے آپ کو دے پہلے اپنی ایک مناسب وقت کی مسجد ایک مناسب جو ہے وہ اپنی اکانمی جو ہے وہ رکھو اس کا حساب رکھ کے پھر مدد کرو جب آپ کے گھر سے کسی کے یہاں ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے تو جب وہ پانی لینے آتا ہے تو پہلے اپنی ٹینکی دیکھتے ہیں آپ کہ میرے بھی ابھی کوئی ہے صبح کے وضو کے لیے کہ کوئی نہیں پھر دیکھتا پانی کا دیتے ہیں تو پہلے دیکھو اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کی تمہیں بالکل وہ مرتے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی کوئی نہ ہو اسکول کی فیس اور دوسروں کو تم دے دو وہ جو تمہیں دیا ہوا وہ بھی اللہ نے دیا ہوا لہذا عقل بھی دی ہے اس کے مطابق حساب کر کے تو تم دو دو رب کا یب سو تو رزقا لینا ہی ایسا ہوا لوگوں کی ضرورتیں ربی پوری کر سکتا ہے بندہ کوئی نہیں پوری کرتا ربا کا ہی اب تیرا رب ہی رزق کھولتا ہے اگر کسی کو امیر بنانا ہے نا تو اللہ بنائے گا تو اس کو پرونا بھی دے دینا تو کھو کھاتے جائے گا تو کسی کو امیر نہیں بنا سکتا وہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا مٹی ہو جاتا بہت لوگ ہوتے کاروار میں آ ڈالا نقصان کنسٹرکشن کمپنی کو لی نقصان کوئی سودا ہوا تو گائے بہنس خریدی آگے مر گئی ہے بیمار نکلی ہے کھڑی نکلی گئی تو رب اگر کسی کو غریب بنانا چاہتا تو کوئی مائی کا لال اس کو امیر نہیں بناتا تیرا رب ہی کسی کا رزق کھولتا ہے تمہارا کام کیا ہے دیکھیں کسی کی گاڑی اگر خراب ہو تو آپ سے تھوڑی سی مدد وہ لیتا ہے کیا لیتا ہے کہ جی بیٹری ڈاؤن ہے میری گھر اپنی بیٹری کے ساتھ وہ لیڈے لگا کتنی آپ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کا کارپوریٹر کھول کے اس کو جتنی مدد ضروری ہے اتنی کرو بیٹری کے ساتھ لیڈر لگا کے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بیٹھ سال ہو جاتی ہے بھائی مکینک کو بلانے سے زیادہ میں کوئی مدد نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اپنی گاڑی کے پلگ پوائنٹ کھول کے کوئی نہیں دیتا کسی کو تو اپنے پلگ پوائنٹوں کا حساب کرتے ہوئے لیڈ لگائے رکھو معاشرے کے باقی گاڑی چلاتا رابیے اندا کا یا وہ اور وہی کھینچتا بھی ہے انا ہو اکنا وہی امیر بھی بناتا غنی بھی بناتا اور وہی غریب بھی بناتا اور یہ عمارت اور یہ غربت معاشرے کی جنین ضرورت ہے ضرورت ہے اگر ہم غریب نہ ہوتے تو یہاں کیوں آتے سڑکوں پر جھاڑو کون دیتا ہے آپ کے گھر کے سامنے جو کچرا پڑا ہوا ہے ایک دن آپ کے گھر کے اندر گئے بڑی بدبو آتی ہے آپ کو جو باہر اٹھا کے اسے لے جاتا ہے وہ بھی کسی ماں کا لال ہے اسے بھی بڑی بدبو آتی ہے کچرے والی گاڑی گزرتی ہے تو دو کلو میٹر تک سانس نہیں آتی آدمی کو اور جو پیچھے اس کے لٹکے ہوئے ہوتے وہ بھی کسی ماں کے لال ہیں انہیں بو آتی ہے لیکن پیٹ ان سے وہ کام کروا رہا ہے جو مجبور نہ ہوتے یہ کام کون کرتا یہ جو درزی لگے ہوئے آنکھیں چلی گئی ان کے کپڑے چیتے چیتے وہ کیوں کر رہے یہ ان کی ہابی ہے مجبوری ہے یہ تنور پر بیٹھتی ہوئی آپ پہ جو کھڑا ہے آدمی روٹیاں پکا رہے آپ کے لیے غریب نہ ہوتا کبھی نہ پکاتا ہو کبھی دل کرتا ہے اسی میں بیٹھتے آپ کو تو وہاں لائن لگی ہے نا دو چار آدمی کے بعد آپ کی باری ہو تو کھانے کو دوڑتے ہیں ڈر پڑتے ہیں گرمی ہے اور جو تنور پہ کڑا ہے تو گرمی نہیں خراب ہو شوچ سے اسی روٹی نے کھڑا کیا وہ اور آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہاں آ کے فرشتہ اللہ نے نہیں کھڑا کر کے آپ کی ضرورت پوری کرنی یہ غربت کی وجہ سے جس معاشرے میں غریب ختم ہو جاتے ہیں وہاں باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں یہ ضرورت ہے معاشرے کی ہم امپورٹڈ غریب ہیں جس معاشرے میں یہ ختم کر دے بے اس معاشرے میں غریب باہر سے لانا پڑے گا اور جب غریب باہر سے آئے گا تو پھر سلوار قریب کو لے کے آئے گا نا پھر رسم و رواج کو لے کر بھی آتا ہے نا کلچر بھی شاٹ لے کر آتا ہے پھر تمہارے یہاں سو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو, تو اپنی غریب پاکستانی غریب رہے تو اچھی بات آپ باہر سے پھر فلطین سے نہ منگوانے پڑے یہ جین ضرورت ہے معاشرے غربت اور یہ رب فیصلہ کر ایک امیر آدمی کے بیٹے کے لیے جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ غریب ہو جاتا ہے میں نے ارد کیا نا کہ وہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے تم کسی کو امیر اور غریب نہیں میں بنا سکتے اتنا ربسوں یہ وہی امیر بناتا ہے وہ غریب بناتا ہے لوگوں کے مسائل وہ حل کرتا ہے ان کا نب عباد ہی کبیرم بدیرہ وہ جاگ رہا ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور باخبر بھی ہے کسی کی بہتری کے لیے وہ نہیں دیتا اسے اسے پتا کہ یہ غریب ہے تو بڑا ایماندار ہے لیکن بس جس دن میں نے پیسہ دے دیا اس دن یہ بھی جا کے فردوس گوسہ میں اور فلاں ہوٹل میں اور فلاح ہوٹل میں جا کے پہچان گزارے اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ غریب رہے پتا جس آدمی کی گاڑی ساٹھ سے اوپر نہیں اٹھتی دل اس کا بھی کرتا ایک سو بیس کی چلانے پر اس کے پاؤں کے نیچے بھی ایک چلے لیکن گاڑی نہیں نا چلتی غریب آدمی کا دل بھی کرتا ہے لیکن اس کی معیشت نہیں اٹھتی لہذا اللہ تعالی کسی کے حق میں بہتر کرتا ہے اگر سے گریب ہوتا اس لیے کہ پیسہ خود ایک بہت بڑی عرض ہے جاتا ہے اس کی نمائش ہو کسی کو پتا چلے شیطان اور نفس مل جاتے ہیں آدمی برباد ہو جاتا ہے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ان پر جب فتنہ خلق قرآن کے دوران تشدد ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ انہیں مارنے والے جو ہے فیس دس کوڑے ایک آدمی ہوتا تھا دس کوڑے مارتا تھا وہ ہٹ جاتا تھا نیا آدمی آ جاتا تاکہ مارنے والے نہ تھکے اور کھانے والا ہے بدن رو رجحان ہو جاتا روزہ رکھا ہوا ہے گرتے ہیں رش کر کہتے میرے منہ میں پانی نے ڈالنا میرا روزہ اسی خور آلود بدن میں وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو درباری ملہ مرنا ڈاکٹرتے کہتے دیکھو جی وضو ہی کوئی نہیں اس کا خون بہ گیا ہے بدن سے اور نماز پڑھ رہا ہے اب وہ تو مجھے پتہ نہیں عمرے فاروق نے اسی طرح پڑھی وہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا کہ ہاتھی کو اگر وہ مار ماری جاتی تھی ان کو ماری گئی تو وہ بالکل بلا لیکن اس بندے کے منہ سے سی نہیں نکلی اور جب وہ وہاں سے چھوٹے اس آزاد سے تو خلیفہ نے تو دوسرا ہر استعمال کیا اس نے اصرفیوں کا ایک توڑا بھر کے بھیجا ان کے حاجب لے کر جو سیکٹری تھا خلیفہ کا بھائی میں کیا ہے کہنے لگا شرطیاں بھیجی ہیں امیر المومنین نے اس وقت ان کے منہ سے چیخ نکلی کہنے لگے اللہ میں اس امتحان کے قابل ہوں. وہ کاٹ لیا ہے میں یہ دولت والا امتحان پاس کرنے کے قابل نہیں میں بڑا کمزور بتاؤں دولت اتنا بڑا امتحان گاڑی کا انجن نیا ہونا تو بریک شوز بالکل نئے ہونے بریک کام करने چاہیے ورنہ وہ گاڑی مت ہے انسان دولت ہے بندے کے پاس تو ایمان کا لیبل بھی وہی ہے تو بندہ بچتا ہے غریب ہو تو چھوٹی موٹی بری بھی کام کر جاتی ہے دولت کے لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ایمان میں ذرا کا ہاتھ تنگ ہوا تو دولت کسی کھائی میں لے کر جاتی ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کی بہتری ہی سوچی ہے کم از کم مسلمان کے بارے جس کو اللہ تعالی نے تین جیسی نعمت ادا کر دیے بغیر مانگے اس کے بارے میں وہ کوئی برا سوچ سوچے اللہ تو نے بہتر ہی سمجھا میں اس قابل نہیں تھا اس میں میرا ہی نقصان تھا آپ بچے کو چھری نہیں دیتے تو اس کی بہتری کی سوچ سوچتے بچہ استعمال نہیں جانتا کاٹ لے گا اپنے ہاتھ یہی حال دولت کا یہ تو دو دھاری تلوار ہے اللہ اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا اس کو پتہ نہیں ہے زخمی کر دے گا اپنے آپ اپنی آکبت خراب کر لے گا تو یہ اللہ کا احسان ہے اس پر بد زنی نہیں آنی چاہیے برا گمان رب کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرے ساتھ دیکھنا میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں فلاں کام بھی کرتا ہوں ہم تو یہ جی اللہ کے ڈر ڈر کی زندگی گزارتے ہیں مگر یہ کہ رات کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور پناکاہ آپ جو ہے وہ اتنے برے ہیں کبھی مسجد میں بھی نہیں آئے اور دیکھیں جی ان کے یہاں دولت کی ریل پہل ہے یہ دولت معیار نہیں ہے رب کے تقرب کا اگر یہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ جو ہے وہ یہودی کے یہاں کے گروی نہ رکھی ہوئی ہوتی چٹائی ہے جس پر سوتے تو بدن پر نشان آ جاتے ایک دن وہ کمبلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوری کر دی تو صبح آپ نے پوچھا آئشا میرے ساتھ رات کو کیا کیا, کیا؟ کہ حضور مجھے ترس آیا تھا میں نے وہ کمبل دورہ کر دیا تھا آپ نے فرمایا مجھے آج تحجت میں اٹھنے کے لیے بڑی محنت کرنی بڑا زور لگا وہ دو کمبل تحجت میں اٹھنے میں حضور کو بڑی محنت کرنی پڑی تو یہ نرم گدے جو ہیں اور ادھر حالت ہمارے ایمان کی ہے یہ, یہ اٹھنے دیتے تو تمہارا ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل رب ہی حل کر سکتا ہے بندہ کوئی نہیں ہل سکتا تمہارا کام اتنا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی مدد کر دو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے اس کے لیے ایک گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے دوسرے آدمی کا گرنا اچھا نہیں ہوتا جس حد تک اٹھا سکتے ہو جب یہ سمجھو سمجھوات ایک آدمی ڈوب رہا ہے آپ اس کو بچانے کے لیے گئے تو جب آپ یہ دیکھتے کہ اس نے میرا ہی گلاب پکڑ لیا ہے تو پھر آپ اس کو بھی دو چار مکے مار کے جان چلا کے باہر نکل کے آتے میں بچانے کے آتا وہ تو مجھے بھی ڈبونے لگا تھا جب آپ یہ سمجھیں کہ دوسرا آپ کو بھی لے کے ڈوب رہا ہے تو آپ ہیں گپ کر دیں بھائی آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے اللہ رب